پیارے آکا مدینے والے مصفاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے بے شک جبریل یعنی حضرت جبریل علیہ السلام نے مجھے بشارت دی کہ جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم پر درود پڑتا ہے اللہ عزل اس پر درود پڑتا ہے اور جو آپ پر سلام پڑتا ہے اللہ تعالی اس پر سلامتی بھیجتا ہے علی الحبیب صلی اللہ تعالی میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین اچھی نجت ایک عمل کو نکھار دیتی ہے اس کا ثواب بڑھا دیتی ہے جس قدر اچھی نیت مبا یعنی جائز کام یا نیک کام میں کر لی جائے اسی قدر اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے شیخ طریقہ امیر علسنت نے مدنی انعامات میں سے پہلا مدنی انعام جو دیا وہ جائز کام سے پہلے اچھی نیتوں کا مدنی انعام دیا اس مدنی انعامات یعنی بعض اعمال جو ایک رسالے کے اندر سوالات کی صورت میں جمع کیے گئے روزانہ اس کی خانہ پوری کی جاتی اور ہر مدنی ماں کے ابتدائی دس دن کے اندر اندر اپنے یا کے ذمہ دار کو جمع کرانے کا ہدف ہوتا ہے تو اب اس کا پہلا مدنی انعام بھی نیتوں کے حوالے سے تو ہم بھی اپنے اس بیان سے پہلے ہسف مابول اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں تاکہ اس بیان کا کرنا اور سننا مزید کار ثواب ہو جائے مولا علی شیر خدا کے تیرا حروف کے نسب سے سلسلہ حیات الحوان دیکھنے کی تیرا نیتیں نمبر ایک جہاں اللہ اجسل کا نام آئے گا وہاں تعالی یا تبارہ کا بطلا کے کلمات کے ذریعے اللہ رب العالمین کی تصویر و تحمید کروں گا اسی طرح اس اللہ کہا جائے تب بھی اللہ ازل کا ذکر کروں گا نمبر 2 جہاں پیارے آقا مدینے والے مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر آئے یا صلو علی الحبیب کہا جائے تو درود شریف عرض کروں گا یعنی صلی اللہ تعالی علی محمد کہوں گا نمبر 3 امیہ کرام علی مسلام میں سے کسی کا تذکرہ ہوا تو علیہ السلام صحابہ کرام علی رضوان میں سے کسی کا ذکر ہوا تو رضی اللہ تعالی عنہ اور بزرگانے دین رحمهم اللہ المبین میں سے کسی کی بات ہوئی تو رحمت اللہ تعالی علیہ کہوں گا نمبر 4 عجائب قدرت الہی بدل کا بیان سن کر سبحان اللہ اور نیت کا موقع ہوا تو انشاءاللہ شاء اللہ اجس کہوں گا نمبر پانچ توبہ کی ترغیب دلائی گئی یا توبو الا کہا گیا تو اللہ کہوں گا نمبر 6 تمام کام کاج اور مصروفیات کو چھوڑ کر بیان سنوں گا نمبر سات حیوان کے احوال سن کر ربطہ اعلی کے اس فرمان پر عمل کی نیت سے اس کی شکر گزاری کروں گا پارا تیئیس سلح یاسین آیت بہتر تہتر میں ان شاد خدا بندی ازل ہے یا قرون و لہم فی ہا منا فی و مشارب افلاسقرون ترجمۂ کنزولی مان اور انہیں ان کے لیے نرم کر دیا تو کسی پر سوار ہوتے ہیں اور کسی کو کھاتے ہیں اور ان کے لیے ان میں کئی طرح کے نفے اور پینے کی چیزیں ہیں تو کیا شکر نہ کریں گے نمبر آٹھ ان کے اصاف سے درس حاصل کروں گا اور عبرت کے مدنی پھول چنوں گا نمبر نو اللہ تعالی نے حیوانات میں طرح طرح کے معالجات یعنی علاج رکھے عبادت پر قوت حاصل کرنے کی نیت سے اسے اپناؤں گا اور خیر خواہ امت کی نیت سے دوسروں کو بتاؤں گا نمبر دس اس سلسلے سے مختلف مدنی پھول حاصل کر کر نیس مسائل سیکھ کر کہیں خدائے قدیر الصبل کی قدرت کا بیان کروں گا تو کہیں نیکی کی دعوت عام کروں گا نمبر گیارہ ان مدنی پھولوں کو تیری بھی کروں گا اور وقتاً فوقتاً ان کی دہرائی بھی کروں گا نمبر بارہ اپنی اس کی کوشش کے لیے روزانہ فکر مدینہ کرتے ہوئے مدنی انعامات پر عمل کروں گا نمبر تیرہ اور ساری دنیا کے لوگوں کی اس کی کوشش کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کو اپنا معمول بناؤں گا علاغائی دارک میں نی یاتن کثیرہ جس قدر نیتیں کریں گے اسی قدر بیان کا سننا اور کرنا مزید کار ثواب ہوگا یاد رکھیے نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں دل میں سچا پکا ارادہ نہیں ہے زبان میں یہی الفاظ دہرا دیے تو یہ نیت نہیں بہرحال آپ ثواب نیت کے مستحق نہ ہوں گے علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد میٹھی بیٹھے اس ٹائم آئیں اور مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ حیات الحیابان میں آج کا ہمارا موضوع جو ہے وہ ہے لگڑ بھگا انگریزی زبان میں اسے ہائنا کہا جاتا ہے اردو زبان میں لگڑ بھگا کو لگڑ بھگڑ بھی کہا جاتا ہے یہ گوشت اور ممالیہ جانوروں میں سے ہے جو کہ افریقہ کے جنگلات میں سب سے زیادہ کثرت سے پایا جاتا ہے یہ بد اعظم افریقہ اور ایشیا دونوں میں پایا جاتا ہے لگڑ بگے کی چار قسمیں ہیں نمبر ایک سپورٹڈ ہائنا نمبر ٹو اسٹرائپ ہائنا نمبر تھری براؤن ہائنا انہیں اردو میں بھی ترتیب دھبے دار دھاری دار بھورا اور آرڈول لگڑ بگا کہا جا سکتا ہے لگڑ بگو کی تین اقسام یعنی سوائے دھبے دار کے باقی تینوں اقسام کے لگڑ بگے خشک علاقوں بے درخت میدانوں جھاڑی دار علاقوں شہرا یا ایسے گرم علاقوں میں رہتے ہیں جب بک سرت بارشیں ہوتی جبکہ دھبے دار لگڑ بھگا شمالی و مشرقی افریقہ کے ساتھ ساتھ جنوبی ایشیا میں بھی پایا جاتا ہے. تمام لگڑ بگوں کی اقسام میں سب سے زیادہ پائے جانے والا لگڑ بھگا دھبے دار لگڑ بھگا ہے بنیادی طور پر لگڑ بگا مردار خور ہے مگر اس کے شکاری بننے کی وجہ ماہرین یہ بیان کرتے ہیں کہ جیسے جیسے ان جانوروں کی نسلیں مٹی جو شکار کر کر مردار چھوڑتے تھے ویسے ویسے لگ گڑ بگا بھی شکار کرنے والے جانوروں میں شمار ہونے لگا اور آج کے دور میں پائے جانے والا دبے دار لگڑ بگا انہیں میں سے ہے یعنی لگڑ بگے کی ابھی بھی ایک کوشش یہی ہوتی ہے کہ اس کو مردار جانور مل جائے تو یہ مردار جانور کھاتا ہے جس طرح آپ اس وقت اسکرین اس پر دیکھ رہے ہیں ورنہ یہ جب حملہ کرتے ہیں تو چھوٹے جانوروں کو پکڑ لیتے ہیں جس طرح یہ بچے پر یہ مل کر لگڑ بگو نے حملہ کیا اور آپ کی نگاہوں کے سامنے اگرچہ لگڑ بگو کی کچھ جسمانی مماثلت کلبی جانوروں سے کتے نما جانوروں سے بھی ہوتی ہے مگر ان کا ایک بالکل مختلف حیاتیاتی نظام و خاندان ہے اس کی چال ڈھال بھی واضح طور پر ریچھ سے مشابر رکھتی ہے کیونکہ اس کی اگلی ٹانگیں پچھلی ٹانگوں کے مقابلے میں کچھ لمبی ہوتی ہیں دیگر بہت سے کلبی جانوروں کے مقابلے میں لگڑ بگے کو اپنی گروہ جسامت شکار کے طریقوں اور ایک دوسرے سے تعاون کرنے کے سبب برتری یعنی فوقیت حاصل ہے اس کی گردن پر عیال ہوتے ہیں جو کہ خوف کے وقت کھڑے ہو جاتے ہیں ان کی باڈی لینگویج یعنی ان کی جسمانی افعال سے بھی ان کی کیفیت کا اندازہ ہوتا ہے جیسے آپ دیکھیں کہ ان کے کان موڑے ہوئے ہوتے ہیں تو یہ خوف کی کیفیت پہ ہے جب اسے خود پر کسی جانور کے حملے کا خوف ہوتا ہے تو یہ اپنی پچھڑی ٹانگوں کو جھکا لیتا ہے اور جب اسے خود کسی پر حملہ کرنا ہوتا ہے تو یہ اپنا سر اونچا منہ مو بند کان کھڑے اور دوم بالکل سیدھی کر لیتا ہے عام حالت میں تو اس کی دم نیچے کی طرف ہوتی ہے مگر حالت کے لحاظ سے اس کی دم کی پوزیشن صورت حال بھی بدلتی رہتی ہے لگڑ بگو کی گردن شیر کی طرح مضبوط ہوتی ہے جبکہ اگلی ٹانگیں پچھلی ٹانگوں سے لمبی ہوتی ہے اسی لیے اس کی کمر پچھلی طرف نیچے کی طرف جھکاؤ رکھتی ہے ان کی قوت بسارت بہترین ہے خاص طور پر رات کے وقت اندھیرے میں بھی یہ ایک دوسرے کو پہچان لیتے ہیں ان کے جبڑے اور دانت ان کی سب سے زیادہ اہم خصوصیات میں شمار کیے جاتے ہیں یہ اس قدر مضبوط ہوتے ہیں کہ ہر قسم کی ہڈی توڑ سکتے ہیں یہ جانور ایسی ہڈی بھی توڑتا ہے جن کو شیر یا چیتا بھی نہیں توڑ پاتا یعنی یہ جانور ایسا جانور ہے کہ ہر قسم کی ہڈی کو آسانی توڑ لیتا ہے بلکہ تمام گوشت خور ممالیہ جانوروں میں یہ وہ جانور ہے کہ جو ہڈی توڑنے کا ماہر ہے بلکہ بعض جانور ایسے ہوتے جو ایک ہڈی نہیں توڑ پاتے بعض جانور ایسے ہوتے جو وہ ہڈی توڑ لیتے مگر کھا خا... نہیں پاتے بعض جانور کھانے کی طرف آتے تو ہزم کرنے کی ان میں صلاحیت نہیں ہوتی تو یہ جانور مضبوط سے مضبوط ہڈی توڑ بھی سکتا ہے چبا بھی سکتا ہے اور ہزم بھی کر سکتا ہے بلکہ اس کے اندر ایک اور بات خاص طور پر دوسرے جانوروں سے اس کو ممتاز کرنے والی ہے کہ یہ اپنی جب یہ جب ہڈی توڑتا ہے تو اس چیز کی زحمت نہیں اٹھاتا کہ ہڈی توڑنے کے لیے اپنے جبڑوں کو یا اپنی داڑوں کو استعمال کرے بلکہ اپنے ساتھ والے سامنے والے دانتوں سے ہی وہ ہڈی توڑ لیتا ہے ہڈ, ہڈی توڑنے کے بعد جب چبانا ہوتا ہے تو چبانے کے لیے بھی جس طرح جانور اور انسان بھی اپنی داڑ کا استعمال کرتا ہے تو یہ جانور وہ بھی استعمال نہیں کرتا بلکہ اپنے اگلے دانتوں ہی سے اس کو چبانا بھی شروع کر دیتا ہے دیگر گوشت خوروں کے مقابلے میں ان کے دانت کافی بڑے ہوتے ہیں تین سالہ لگڑ بگے کے دانت چھ سالہ شیر کے دانتوں کے برابر ہوتے تکیک کے مطابق اس کے کاٹنے پر پیدا ہونے والا پریشر آٹھ سو جی آٹھ سو پر سینٹی میٹر اسکوائر جو کہ دویگر کاٹنے والے جانوروں کے پریشر سے چالیس فیصد فورٹی پرسینٹ زائد یعنی ایکسٹرا ہوتا ہے تجربے سے ثابت ہے کہ ڈائی میٹر کے لحاظ سے سیون سی ایم زرافے کی ہڈی کو بھی توڑ سکتا ہے لگڑ بگے دوسرے جانوروں سے اس لیے بھی مختلف ہے کہ ان میں نر کے بجائے مادہ زیادہ بڑی ہوتی ہے اور اس کا وزن بھی نر سے بارہ فیصد زیادہ ہوتا ہے ایک جوان لگڑ بگے کی لمبائی पिछयानवे से लेकर एक सौ पैंसठ अशारिया आठ सेंटीमीटर तक होती है 95 फाइव टू वन सिक्सटी फाइव सेंटीमीटर जबकि इनके कंधों तक ऊंचाई सत्तर से लेकर साढ़े इक्यानवे सेंटीमीटर सेवेंटी टू नाइन्टी वन एंड सेंटीमीटर तक होती है नर का वजन 40.5 से लेकर 55 किलोमीटर तक फोर्टी टू फिफ्टी के تک ہوتا ہے جبکہ مادہ کا وزن چوالیس اشاریہ پانچ سے لے کر تریسٹ اشاریہ نو کلو میٹر یعنی فورٹی پوائنٹ ٹو سکسٹی تھری پوائنٹ نائن جی تک ہوتا ہے مختلف علاقوں کی جسمت سے ان کی جسامت اور ان میں وزن میں تھوڑا بہت فرق پایا جاتا ہے جس سے زمبابے میں پائے جانے والے لگڑ بگڑ دیگر علاقوں میں پائے جانے والے لگڑ بگڑ کے مقابلے میں سات فیصد لمبے چوڑے ہوتے ہیں اور ان کا وزن بھی زیادہ ہوتا ہے ان کی ایک اور انوکھی خاصیت یہ کہ ان میں نر اور مادہ کا فرق بہت مشکل ہے کیونکہ دونوں بظاہر دیکھنے میں ایک جیسے ہوتے ہیں ان کا نظام ان یعنی ہاضمے کا جو نظام ہے وہ بہت زبردست ہوتا ہے ان کے میدے میں انتہائی تیزابی مایا ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ اپنا شکار جلد حاصل کرتے اور ان کو ہڈیوں سمیت ہضم کر دیتے ہاں بال اور کھر وغیرہ کو یہ اگل دیتے حا کہ اس سے اگر آپ برتن بھی دے دیں تو یہ برتن بھی کھا سکتے بہترین نظام, نظام کے سبب اس کے اندرونی اعضا متاثر نہیں ہوتے دوسرے کلبی جانوروں کی طرح یہ جگالی نہیں کرتا یعنی غذا میدے سے دوبارہ منہ میں لا کر اپنے بچوں کو نہیں کھلاتا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو بھی غذا کھاتا ہے وہ تیزابی مائے کے سبب بہت جلدی ہزم ہو جاتی ہے یہ بڑے بڑے گروہوں کی صورت میں رہتے ہیں ان کے گروہ میں پانچ سے لے کر نوے لگڑ بگڑ ہوتے ہیں ٹو ایک عجیب بات یہ ہے کہ یہ تمام لگڑ بگے مادہ لگڑ بگی کے ماں تحت ہوتے ہیں یعنی وہ لگڑ بگے جو ان کی اوراد میں ہوتے ہیں اس کے بارے میں سائنسدانوں کا کہنا یہ ہے کہ مادا کا گروہ پر تسلط اپنے بچوں کی وجہ سے ہوتا ہے اور یہ زیادہ تر اس وقت تک رہتا ہے جب تک اس کا بچہ بڑا نہ ہو جائے کیونکہ گروہ میں غذا کے معاملے میں ہر وقت مقابلے کسی صورت رہتی ہے لہذا یہ ضروری ہے کہ مادہ کا پورا گروہ پر قبضہ ہو وہ اپنے بچوں کو غذا فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی حفاظت بھی کرے یہ اپنا مخصوص علاقہ رکھتے ہیں جو کہ 40 سے ہزار اسکوائر کلومیٹر تک ہوتا ہے فورٹی ٹو ون اسکوائر کلومیٹر یہ مداخلت کرنے والے سے اپنے علاقے کا دفاع بھی کرتے ہیں عموماً رات کے وقت یہ اپنے علاقے میں زیادہ متحد ہو جاتے ہیں اپنے جسم سے ایک پیلے رنگ کا مادہ خارج کرتے ہیں جنہیں یہ مختلف اشیاء پر لگانے کے لیے اپنے علاقے کی نشانی ظاہر کرتے گوشت خور جانوروں میں ذہین جانور ہے بلکہ کے سے ثابت یہ ہے کہ اس کی ذہانت دیگر جانوروں سے زیادہ ہے یہ شکار کے بعد اپنے شکار کو ایک دوسرے کے قریب لے آتے تاکہ یہ دیگر مردار خوروں سے محفوظ رہے یعنی جو شکار ان کا حاصل شدہ ہے دوسرے جانور اس کو نہ حاصل کر سکیں اور دوسری علامت ان کا مل کر شکار کرنے کے طریقے ہے کہ یہ بھی ان کی ذہانت کو ظاہر کرتا ہے جیسا کہ اس وقت آپ منظر دیکھ رہے ہیں عموماً لوگ سمجھتے ہیں کہ لگڑ بگو کا زیادہ تر گزارا مردار پر ہوتا ہے یہ بات درست ہے کہ ان کی ایک تعداد ایسی ہے جو آسانی سے پائی جانے والی خوراک کی طرف رغبت کرتی ہے اور اس کی کوشش کرتی ہے لیکن در حقیقت یہ ایک مؤثر شکاری جانور بھی ہے کہ مل کر شکار کرنے میں بہت ماہر اور کامیاب ہیں یہ بھیڑیے کی طرح سون کر شکار کرنے کے بجائے دیکھ کر شکار کرنے کو ترجیح کرتے ہیں اور نہ یہ جانوروں کے پیروں کے نشانات دیکھ کر ان کا پیچھا کرتے ہیں یہ چھوٹے بڑے اور درمیانہ ہر طرح کے جانوروں کا شکار کرتے ہیں اس کے شکار کی فہرست بہت طویل ہے جس میں جنگلی بھینس زیبرا زرافہ مچھلی کچھ گینڈا ہاتھی کے بچے اور دیگر بارہ سنگے سانپ ہتھی کے انسان بھی شامل ہے بعض علاقوں میں لوگوں کو ستانوے سے اٹھانوے فیصد نائنٹی سیون نائنٹی ایٹ پرسینٹ ان کے مویشیوں سے محروم کرنے کا الزام بھی انہی کے سر پر ہے کہ یہ بکس رت شکار کرتے انہیں پانی میں غوطہ لگا کر بیتے ہوئے مردار جانوروں کو اپنی غذا بناتے دیکھا گیا ہے یہ ایسے جانور کو خشکی پلے آتے ہیں اور مزے سے کھاتے ہیں کے معاملے میں کوئی جانور بھی اس کی خاص ترجیح میں شامل نہیں جو ملے شوق سے کھاتے ہیں اگر ملے تو مردار شیر کو بھی کھاتے جس طرح اس وقت آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں ہاں چھپن کلو گرام ففٹی سکس جی سے ایک سو بیاسی کلو گرام وزن رکھنے والے جانور اکثر اس کا نشانہ بنتے ہیں یہ جانور کو ان کے بچوں سے محروم کرنے کے معاملے میں بھی بہت بدنام ہے ایک بار جب لگڑ بگڑ کسی جانور کو دپوچ لے تو زندہ ہی کھانے کی کوشش کرتے ہیں اور ہلاک کر کر ہی دم لیتے ہیں لگر بگا ایک ڈشز میں ساڑھے چودہ کلو گرام فورٹین پوائنٹ گوشت تک کھا سکتا ہے کھانے کے دوران یہ ایک دوسرے پر نہایت غذبناک ہوتے مگر یہ سمجھداری کا مزارہ کرتے ہوئے شیروں کی طرح آپس میں لڑنے کے بجائے جلدی جلدی کھانے کا مقابلہ کرتے ہیں اور اپنی حلف کا اظہار کرتے ہیں یعنی جو عام طور پر مردار خور جانور ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے رفیق نہیں ہوتے جیسا شیر ہے اور اسی طرح یہ لگڑ بگا مطلب مردار کھور ہوں یا شکار کرنے والے جانوروں تو اب یہ جانور ایک دوسرے کا مقابلہ کرتے اس انداز سے کہ زیادہ سے زیادہ حصہ میں کھا لوں اور یہ ان کا انداز ان کی ہرس کی علامت ہے ایک تنہا لگڑ بگا بارہ سنگی کے بچے کو فقط چند منٹ میں چٹ کر جاتا ہے جبکہ پینتیس لگڑ بگڑوں پر مشتمل گروہ ایک زرافے کو فقط آدھے گھنٹے میں مکمل کھا سکتے لگڑ بگا ایک دن میں تین سے چھ کلو گرام گوشت کی ضرورت کو پورا کرتا ہے لکڑ بگے اس وقت زیادہ شکار کرتے ہیں جب جانوروں کے ہاں بچے پیدا ہو یا پھر اس وقت جب بڑے درندے انہیں شکار سے محروم کرنے لگیں لکڑ بگے اپنی چال سے سست نظر آتے ہیں لیکن جب دوڑنے کا موقع آتا ہے تو نہایت تیز رفتاری سے دوڑتے ہیں اپنے شکار کے پیچھے ساٹھ کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑ سکتے ہیں سکسٹی میٹر پر آر یہ شکار کے معاملے میں مختاب بھی ہیں زیادہ لڑائی جھگڑے سے اجتناب کرتے ہیں یعنی اگر کسی نے شکار کیا ہوا ہو اور یہ گروپ کے ساتھ ہو تو اس جانور کو روپ میں لے کر اس کا شکار کیا ہوا جانور کھا لیتے ہیں جس طرح آپ اس وقت منظر میں دیکھ رہے ہیں کہ ایک شیرنی کے شکار کو کس انداز سے اس پورے گروہ نے حاصل کیا اور شیرنی کو اس وقت درخت کیا ٹینی پر دیکھ رہے شکار کے معاملے میں یہ چور بھی ہیں موقع ملے تو چیتے اور دیگر جانوروں کو شکار کیا ہوا جانور اچک لیتے ہیں. کبھی شکار چھین کر باگنے کی کوشش کرتے ہیں اونن چیتا تھوڑی مزاحمت کرنے کے بعد اپنا شکار ان کے حوالے کر دیتا ہے جن علاقوں میں شیر اور لگر بگڑ دونوں پائے جاتے ہیں وہاں ان میں مقابلے کا ماحول بھی ہوتا ہے شیر فوری طور پر ان شکار ان کے شکار پر قابض ہو کر انہیں ان کے حق سے محروم کر دیتا ہے جب شکار پر ان دونوں کا آمنا سامنا ہو جائے تو لگڑ بگا یا تو شکار چھوڑ دیتا ہے یا پھر کچھ فاصلے پر جا کر تحمل سے انتظار کرتا ہے کچھ لگڑ بگے بہادری دکھاتے ہیں، نہ صرف شیر کے ساتھ کھانے میں شامل ہو جاتے ہیں بلکہ انہیں ہٹانی کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ جس طرح اس وقت آپ اسکرین پر منظر دیکھ رہے ہیں لگڑ بگے شیرنیوں پر اس وقت غالب آتے ہیں جبکہ ان کی تعداد چار گنا زیادہ ان دونوں جانوروں میں زبردست تھنی رہتی ہے بعض اوقات شیر بغیر کسی ظاہری وجہ کے ان کو ہلاک کر دیتا ہے بلکہ بعض جگہوں پر اکتر فیصد لگڑ بگوں کی موت کے ذمہ دار شیر ہی ہوتے ہیں قدرت نے اس جانور کو جنگل کی صفائی کے لیے پیدا کیا ہے جو مرے ہوئے جانوروں کا گوشت کھا کر ہوا اور ماحول کی گندگی اور بدبو سے پاک رکھتے ہیں یہ قدرتی طور پر پائے جانے والے ان جانوروں میں شامل ہے جو مردار کھانے کے لیے مناسب ہے کیونکہ یہ جسم کے تمام اعضا بشمول ہڈیاں ہزم کرنے کی صلاحیت رکھتے لوگ اس جانور کو اس وجہ سے اچھی نظر سے نہیں دیکھتے کیونکہ یہ قبر کے مردے کو بھی اپنی غذا بنا لیتا ہے مشہور ہے کہ لگڑ بگے ڈر پوک اور بزدل ہوتے ہیں مگر یہ اتنے بہادر اور خطرناک ہوتے ہیں کہ کسی پر بھی حملہ کر لیتے کبھی بڑے جانوروں پر کی طرف بھی وار کر دیتے ہیں اور اسی طرح انسانوں پر بھی شکار کے واقعات ملتے ہیں ماسی میں لکڑ بگوں کا ایک ایسا جوڑا بھی گزرا جس نے ستائیس انسانوں کو اپنا شکار بنایا یہ انسانوں کے کیمپ کے گرد جانوروں سے بچنے کے لیے جلانے والی آگ سے بھی خوف زدہ نہیں ہوتا بعض علاقے ایسے بھی ہیں جہاں ان کی زیادہ دہشت ہے کیونکہ وہاں عموماً گرم موسم میں باہر سوئے ہوئے انسانوں کو اپنا شکار کرنے کے واقعات ملتے ہیں لگڑ بگے بھٹ میں آرام کرتے اور بچے دیتے اور مدھیے کی بات یہ ہے کہ یہ بٹ اکثر یہ خود نہیں بناتے بلکہ دوسرے جانور کی بنائے ہوئے ان بٹوں پر قبضہ کرتے جیسے گیدڑ وغیرہ اور اس میں رہائش وزیر ہوتے ہیں ایک بھٹ میں بیک وقت کئی مادہ اور اس کے درجنوں بچے ہوتے ہیں یہ کھلے میدان میں آرام کرتے جبکہ موسم گرما نہ ہو ورنہ یہ ندی اور جھیل کے کناروں میں آرام کرتے یا پھر گنی جھاڑیوں میں لگڑ بگوں کے بچے بھی کسی طرح اپنے بڑوں سے پیچھے نہیں یہ اپنی ماں کے وزن کے لحاظ سے تمام خور جانوروں میں سب سے بڑے ہوتے ہیں پیدائش کے وقت ان کے جسم پر نرم بال ہوتے ہیں اور ان کا وزن ایک اشاریہ پانچ کلو گرام ون جی ہوتا ہے خور جانوروں کے بچوں کے مقابلے میں ان کی ایک منفرد خصوصیت ان کی کھلی آنکھوں کے ساتھ پیدائش بھی ہے اور ان کے 6.7 اشاریہ mm ملی میٹر لمبے کلبی دانت ہے جبکہ ان کے آگے کے دانت چار ملی میٹر لمبے ہوتے ہیں پیدا ہونے کے بعد ہی یہ بچے ایک دوسرے سے لڑنا شروع کر دیتے ہیں. اس لڑائی میں بعض اوقات کمزور بچے مر بھی جاتے ہیں اس لڑائی میں بچوں کے مرنے کا تناسب پچیس فیصد ہے میٹھے میٹھے اس کام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین ایسی کوم جو مارنے مرنے کے لیے ہر آن تیار اور پتہ نہیں کیا کیا کھائے اور سب کچھ ہزم کر جائے مردار خور یہ جو جانور ہے اس مردار خور جانور اور شکاری جانور کے اندر پائی جانے والی خصلتوں کا تھوڑا سا جائزہ لیجئے ہنس کی علامت اس میں پائی جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کا شکار پر قبضہ کر لینا گویا ان معنی پہ ایک چوری کی خصلت بھی ان پہ صادق آتی ہے اب یہ جو جانور ہے اس کی فطرت دیکھے کہ پیدا ہی ہوا بھی اور پیدا ہوتے ہی لڑنا مرنا شروع ہو گئے اور پچیس فیصد بچے اسی لڑائی کی وجہ سے ہلاک ہو جاتے ہیں تو معلوم ہوا کہ یہ ایسا طبقہ جو حلال چیزوں کی طرف نہ ہو دوسری جانب اس کا ذہن زیادہ ہو تو ان کی فطرت کے اندر عام طور پر ایسی باتیں پائی جاتی ہیں جو ان کو دوسروں سے الگ کر دیتی ہیں مثلا اس جانور کے پیدا ہوتے ہی آپس میں لڑنا کیسی عجیب سی بات ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے آپس میں اس کے کھیلنے کے دن ہوتے ہیں مگر یہ وہ جانور ہے کہ اس کا بچہ پیدا ہوتے ہی لڑ ہے یعنی اس کی فطرت ہی کچھ اور ہے جبھی اتنا کچھ مردار انسانوں کو کھانا ہڈیوں کو کھانا اسپسٹ کھانا ہلاک کر دینا شکار کر دینا جو مل جائے اس کے کھا لینا یعنی شیر سے بھی مقابلے کے لیے تیار ہو جانا تو ایسے جانور کی فطرت میں لڑنا ہے تو اگر ہمارے پاس ایسا ماحول ہے کہ ہر آن ہم الٹے سیدھے کاموں میں مصروف ہیں تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہماری عادات کیسی ہیں اور جب ہماری عادت صحیح نہیں ہے تو ہمارے آنے والی نسلوں کی عادات کیسی ہوں گی یعنی جو چیز ایک قوم میں فطرتاً پائی جاتی ہے وہ بچوں میں بھی پائی جا رہی ہے ہماری اگر عادتیں ایسی ہیں ہمارے معاملات ایسے ہیں تو ہماری اولاد پر اس کا کیا اثر پڑے گا تو اس معاملے میں بھی ہمیں غور کرنا چاہیے اور اپنی عادت و اتوار کا مکمل جائزہ لینا چاہیے جب میں ہی صحیح نہیں ہوں گا تو میں اولاد کو کیا صحیح کروں گا میں اپنے معاشرے کو کیا صحیح کروں گا میں اپنے ساتھ رہنے والوں کی سلاح کا سامان کیا کروں گا تو اولاد پر بالخصوص اثر پڑتا ہے اور یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ وہ باپ کی آنکھیں کمزور ہوتی تو بس وقت بچوں کی آنکھیں بھی کمزور ہو جاتی ہے باپ کو شوگر ہوتی ہے تو بس وقت بچوں کو بھی شوگر ہو جاتی ہے اسی طرح اگر والدین کو گناہوں کی عادت ہوگی تو بچوں میں بھی یہی پائی جائے گی تو اب ان کے ب... اس جانور کے بچوں کو آپ ملازہ کریں کہ پیدا ہوتے ہی لڑتے ہیں یہ انتہائی تعجب خیز بات ہے چونکہ ان کی فطرت میں یہی بات پائی جاتی ہے تو شاید ان جانوروں کے نزدیک یہ تعجب خیز نہ ہو ماتا اپنے بچوں کی حفاظت کے معاملے میں بہت محتاط ہوتی ہے اور اس معاملے میں کسی کے ساتھ بھی بالکل رعایت نہیں کرتی خاص کر نر لگڑ بگوں کے ساتھ تو بالکل ہی نہیں یعنی اللہ تعالی نے ایسے جانوروں کی جو ماں ہے اس میں بھی خیر کا جذبہ رکھا اور ان کی خیر یہ کرتی ہے یہ ماں کہ یہ ماں اسے دوسروں سے بچاتی ہے حتیٰ کہ اسی قوم کے جو مرد یعنی نر لگڑ بگے ہیں ان سے بھی بچاتی ہے تو جو ایک جانور کی ماں ہے وہ کس انداز سے اپنے بچوں کو بچا رہی ہے تو ایک انسانوں میں پائے جانے والے کنبے کی ایک ماں کا کیا ذہن ہونا چاہیے اسے بھی غور کر لینا چاہیے یعنی ایک طرف اگر بچے کو بیماری ہو جائے یا بچے کی دیکھ بھال نہ کی جائے اور اس کو کوئی بخار ہو جائے تو کس قدر تکلیف کا سامان ہوتا ہے دوسری طرف بچوں کو اگر گناہوں کی عادت ہو گئی اور اس وجہ سے معاذ اللہ السل جہنم کے حقدار ہو گئے اور اللہ تعالی کی رحمت شامل حال نہ رہی اور کوئی شخص جہنم میں ہی داخل ہو گیا تو ایسی صورت میں کس قدر تکلیف ہوگی تو اب اس بچے کے ساتھ حقیقی خیر خائی میں یہ ضرور شامل ہے کہ بچے کی حفاظت کی جائے اس کی صحت کا لحاظ رکھا جائے اس کی صفائی ستھرائی کا لحاظ رکھا جائے مگر اس کی اہم ترین جو خیر خائی اس کے ساتھ یہ ہے کہ اسے آخرت کی تیاری کرائی جائے اور اس کے لیے بکثرت کوشش کی جائے لگڑ بگوں کے بچے آدھی طور پر چھوٹے پن میں بھی اپنے بڑوں سے ملتے جلتے ہوتے ہیں ایک ماہ کی عمر سے یہ اپنے رہنے کی جگہ پر نشان لگانا شروع کر دیتے ہیں پیدائش کے کچھ دن بعد ہی یہ مناسب رفتار سے دوڑنے بھی لگتے ہیں دو سے تین ماہ کی عمر میں پیدائشی روئی دار کھال کی جگہ دھبے دار کھال آنا شروع ہو جاتی ہے آٹھ ماہ کی عمر سے یہ شکار میں دلچسپی لینا شروع کر دیتے ہیں جبکہ تقریباً ایک سال کی عمر میں یہ باقاعدہ گروہ کے ساتھ شکار میں حصہ لینا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ مادہ لگڑ بگی کا دودھ بہت طاقتور ہوتا ہے اس میں چودہ اشاریہ نو فیصد پروٹین اور چکنائی چودہ ایک فیصد ہوتی ہے یعنی 14.9% پوائنٹ پروٹین اور 14.1% پوائنٹ چکنائی اس لیے شیر اور دیگر کلبی جانوروں کے برخلاف ان کے دودھ پیتے بچے ایک ہفتے میں بغیر کچھ کھائے پیے رہ سکتے ہیں مادہ بارہ سے سولہ ماہ تک بچوں کی نشو اور حفاظت کرتی ہے حالانکہ ان کے بچے تین ماہ سے کچھ عرصے بعد ٹھوس غذائیں شروع کر دیتے ہیں. یہ نر بچے جوان ہونے پر اپنا آبائی گروہ چھوڑ دیتے ہیں جبکہ مادہ بچیاں اپنی ماں کی جگہ لے لیتی ہیں میٹھے میٹھے صاحب مدنی چینل کے ناظرین یاد رکھیے کہ جو جانور کیل رکھتا ہو اور کیل کے ذریعے شکار کرتا ہو وہ حرام ہوتا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعدام محمد بو الاسر اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعدام حمد صلی اللہ اللہ تعالی ہمیں نیک کام کرنے نیکی کی دعوت عام کرنے برائی سے بچیں اور دوسروں کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجا بج المین صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم